فکری کرا آمے آشکار یہ تیرا اونچا ہے فیزازی تحریری کو سنت نی خوش خوشہ فیضانہ تیرا دام مثلا قادری نیم الدری کامری ایشیا ہر زمین تنہا چلا سارا جہاں میٹھا تیرا مسلک کا مس قادری سر پر, پر مسمل مسلک بھی بھی بھی بھی لگ لگا کند امام ہے کا تمر جا جاؤ ہے قادری